الحمد لله والحمد لله وكفار والصلاة والسلام على السيد الرسول والخاتم الأنبياء الله أعطب بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ففي ذلك أصدرنا فقالوا يرفعوا الأيدي في افتتاح الصلاة حتى يحازي بالأذنان بات چل <تصفح> <تصفح> رہا ہے آپ کے سامنے افتتاح سلاخ میں نماز کے آغاز میں تک اٹھایا جائے گا یہ حکومت بیان ہو رہا ہے مردوں کے لیے اس میں علمہ کا اختلاف شفافی کے دیگر حضرات کے نمبر تین پہ یہاں سے آگے احناف نمبر تین اور آخر میں احناف کے ہی اس کو بیان کرتے ہیں کہ نماز کے شروع میں جو تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا وہ کانوں تک اٹھایا جائے گا تو کہتے ہیں یہاں تک فیلہ لکھا علاقہ تو یہاں سے آگے کے درائل کو ذکر کرتے ہیں اس ٹکڑے کے اندر اس حصے کے اندر علامہ سب سے پہلے حضرت ہیں اسی طریقے سے نمبر دو پہلے حاضر ہیں نمبر تین پہ مالک جی ان روایت کا خلاصہ یہ ہے وہ کہاں تک کہاں تھا جبکہ اس سے پہلے نے ایکلا کا مسئلہ پڑا بعض حاولہ کا رہے اور آپ کا مطلب نہیں ہے نمبر دو پہ اپنے دونوں کانوں کے لوگ تک نگر حصہ ہے وہاں تک اس کے قریب ہو جاتے تھے کیا چیز آپ کے دونوں روحِ ابحاما قبل وقت حدثنا ابو وقت رضا قالا حدثنا محمد رضا قالا حدثنا صفی اللہ علیہ وسلم قلیبنا نبیہ نوار جبنی حجر انوائل ابن رضی اللہ تعالی قالا بایتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین یکبرو لی صلاة یرفعو یدیہی حیال ادنہی کامو تاک خیال ابو نہیں خیال کا مانا یہ حضرت ہے ابي وقت حدثنا محمد بن عامر عامر بن يونس السوسي الكوفي قال حدثنا عبد الله بن عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن اسكندر بن احسنه عن مالك بن ابي حيث رضي الله تعالى عن, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسلحن. الا ان يقال حتى يحاليه بما اوصى به میں جو مالک ابن حویرس کی رضی اللہ تعالیٰ رسول رسول اللہ علیہ کہ میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں کیا ہم اپنے چہرے کے برابر کیا خلاصہ یہ ہے جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو اٹھایا ہے وہ کانوں سے اوپر تک ہے کانوں تک نہیں ہے ان چار روایات کا خلاصہ جبکہ اس سے پہلے آپ نے جو دیگر روایات پڑھی ہیں سب سے پہلے آپ نے حضرت کی روایت پڑھی ہے حضرت ربی اللہ تعالیٰ کی روایت میں یہ تھا کہ مطلق بساتوں کو اٹھانا ہے جس میں کوئی تحدید کوئی تعین اور کوئی حد نہیں بیان کی گئی تھی کہ کہاں تک اٹھانا ہے لہذا اس حدیث سے تو تعارف نہیں ہے ان حدیثوں سے تو تارث نہیں کیونکہ اس میں تو تعین ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ان دونوں حادثوں کا تارض ہے اس میں تعین نہیں ہے بس صرف حادثوں کو اٹھانے کا تذکرہ ہے اور یہ یہاں پر کیا ہے تعین ہے یہاں اگر اس حدیث سے تو تعارض نہیں ہے رہی بات دوسرے حضرات جو شفافیں وغیرہ کا تھا اور حضرات نے جو ان کے دلائل کا مقام پر جو انتخابی روایات لائے ہیں وہ روایات جو ہیں وہ ان حدیث کے کیا ہیں متضاد ہیں کہ ان روایات میں تو یہ آ رہا ہے کہ آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا کہاں تک کانوں تک اور ان کے روایات میں کیا ہے کہ ہاتھوں کو اٹھایا شانوں تک تو اب ظاہر کی بات ہے کہ یہ دو قسم کی روایات آپس میں کیا ہے متعارض ہے یہ روایت آپس میں کیا ہے متعارض ہے جب کہہ تو مرادہ کی روایت کا کوئی تعارض نہیں ہے تو اب کہتے ہیں کہ جب یہ دو قسم کی روایات آپس میں متعارض ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی زیادہ اولا ہے اور کون سی غیر اولا ہے تو اس پر ایک وائلب حجر کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں آگے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے کہ آپ کو اٹھا رہے تھے کانوں کی حد تک پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں چلا گیا اس کے بعد ایک سال کے بعد میں دوبارہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو میں نے دیکھا کہ صحابہ صحابۂ رام اللہ تعالیٰ مجمعین ان کے اوپر کیا تھی یعنی انہوں نے اپنے اوپر چادریں اوڑی ہوئی تھی اور اس طرح ٹوپیاں وغیرہ پہنی ہوئی تھی اس وقت یہ جو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے آ, ستا اطلاع کے وقت تو وہ ہاتھوں کو کہاں تک اٹھاتے تھے اپنے کنوں تک بلکہ اشارہ یہاں پر کیا ہے سینے تک کہ سینے تک یا کندے تک اٹھاتے تھے اب اس حدیث کا خلاصہ یہ نکلتا ہے حجر کی روایت کے مطابق اس پر تبصرہ کرتے ہوئے محمد حامل نے تبصرہ بھی یوں کیا ہے اور ترجیح بھی دی ہے آپ کے مسلب کو کہ اس سے معلوم یہ ہوا چونکہ دو قسم کی روایات تھا کہ رضبائے ابن حجر کی روایت آ کر دونوں کے تعارف کو اس طرح ختم کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح ثابت ہے صحابہ اکرام اللہ تعالی علیہ وسلم بھی السلام کرتے تھے وہ کس طرح کہ جب عام حالات ہوتے تھے تو عام حالات میں تو یہی تھا کہ ہاتھوں کو اٹھانا ہے کہاں تک کانوں تک ٹھیک ہے نا سے اوپر کانوں تھا لیکن اگر ایسا ہوتا تھا کہ جب سردی کا زمانہ ہوتا تھا صحابہ کرام نے اپنے اوپر چادر لپیٹی ہوتی تھی تو پھر ہاتھوں کو چادروں سے نکال کر کانوں تک اٹھا کر لے جانا مشکل تھا تو اس لیے وہ کیا کرتے تھے ہاتھوں کو چادر کے اندر ہی اندر کیا کرتے تھے اوپر اٹھاتے تھے جہاں تک ممکن ہوتا تھا وہاں تک اٹھا لیتے تھے اور یہ تصویر کیسی ہے وہ حاضر کی کہ یہ بالکل برابر بیٹھتی ہے اور جس سے پتا چلتا ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہی تھا اور اس تصدیق کی وجہ سے ہم کبھی بھی کسی کو ترجیح نہیں دیتے ہم کہتے ہیں کہ وہ روایات اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں اور یہ روایات اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں لہذا اب ہم اس تعارظ کو دور اس طرح کریں گے کہ جو شفافے وغیرہ ہم حضرات نے جو دلائل پیش کیے ہیں جو روایات پیش کی ہیں وہ کون سے زمانے پر مقبول ہیں سردی کے زمانے پر مقبول ہیں اور جو روایات جن احادیث سے کیا احناف وغیرہ رہوں نے تو یہ کس پر مقبول ہے عام حالات کے اعتبار سے ہیں لہذا ہاتھوں کو جب تک بھی ممکن ہوگا تو کب تک کہاں تک اٹھائیں گے کانوں کی کانوں تک کانوں کی لوگ تک کانوں کے محاذات برابری تک لیکن جب کوئی آرزہ آ جائے جب کوئی وجہ ہو جائے تو پھر اس وقت ہم کہاں تک اٹھائیں گے کوئی بھی رکاوٹ کوئی بھی معنی آ جائے پھر کہاں تک اٹھائیں گے کانوں تک یا جہاں تک ممکن ہو وہاں تک اٹھائیں گے اور پھر میں آپ کو خلاصہ طور پر یہ بتا دوں کہ ایک ہوتی ہے احتیاط عام چیزوں میں بھی آپ دیکھیں نا ایک چیز ہوتی ہے احتیاط کا تقاضہ تو احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہاتھوں کو کہاں تک اٹھایا خطر نظر گرمی والے معاملے کو چھوڑ دیں اگرچہ مجھے یہ بھی ایک اتنی زیادہ پسند نہیں ہے لیکن جس کو بھی آپ دیکھیں تو سب نے اسی کو اختیار کیا ہے اور باقاعدہ حدیث کی بنیاد پر اختیار کیا ہے بہرحال اس پر ہم مزید تبصرہ تو نہیں کرتے لیکن گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایک احتیاط کا تقاضا ہے احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہاتھوں کو کہاں تک اٹھایا جائے بل فرق اگر صحیح یہ بات ہوئی کہ ہاتھوں کو کندوں تک اٹھانا ہے صحیح یہی ہو دوسرا جو ہے وہ شبہ ہو غلطی ہو کچھ بھی ہو تو اگر کاندھوں سے تھوڑے سے اوپر ہاتھ اٹھ گئے تو یہ تو منع نہیں ہوگا نا یہ تو برا نہیں ہوگا مطلب اپنی حد تک تو ہاتھ پورے گئے ہیں ایسے آگے بڑھ گئے تو کوئی حرض نہیں ہے لیکن بال فرق اگر صحیح یہ ہوا کہ ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے کانوں تک ہی اٹھانا ہے تو پھر اگر کانوں تک اٹھا لی इसका تو اس کا مطلب ہے کبھی پتا ہی رہے گی کم ہی رہیں گی تو اس لیے احتیاط کا تقاضب یہی ہے کہاں تک اٹھائے جائیں کانوں تک جب آپ کانوں تک نہیں کانوں تک تو جب آپ کانوں تک اٹھائیں گے کانوں کا مضافہ کہاں اٹھائیں گے تو شانوں تک وہ خود کو خود اٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب شانوں تک اٹھائیں گے تو پھر کانوں تک تو نہیں تو اس لیے کون سی جگہ ہے وہاں تک کانوں کو اٹھائیں گے کون سی جگہ ہے کس جگہ को ہم तो اب اس میں روایت مختلف ہوگی ایک بھائی کہا کہ قان اٹھانا کئی طرح کی روایات گزری جن میں شام تک کا اور اب یہ روایات گزری کہاں تک اللہ آپ کا بلا کرے کانوں ہو تو کہتے ہیں, وَخَرَجَ حدیث يَكُونَ کہتے ہیں کہ کی حدیث سے خود بہت خارج ہو جائے گی کہ وہ ان روایات کے متحرف بنے کیوں جو ہم نے شروع میں ذکر کی ہے بدعنا جس ہم نے ذکر کا آواز دی جس سے, سے متعارف پہ دو روایات ایک یہ مصدر روایات و دوسری طرف شفافیں وغیرہ ہوں گی تو کہتے باقی کہ یہ دو والے مان ہے کہ کانوں تک اٹھانا ہے کانوں تک ان دو مانوں میں کون سا زیادہ قال حدثنا حد محمد میں آپ کے پاس آیا میں نے آپ کو دیکھا بڑے غور سے سنیے گا میں نے آپ کو دیکھا دئی ہدای کیا اپنے ہاتھوں کو آپ نے اٹھایا کہاں تک اپنے کانوں کے برابر تک ہدا کب بھرا جب آپ نے تقوی کی یہ آگے سال آپ پڑھیں گے کے حوالے سے کہ کہاں کہاں پر رفیع کے تذکرہ کرنا تھا مکمل تذکرہ کیا لیکن آگے چل کر فرمایا من العام پھر میں آئندہ سال آیا یہ سال سے پہلے آیا تو پھر کہاں تک کالوں کو اٹھایا آپ نے اور اس طریقے سے بڑی بڑی چادریں اپنے اوپر ڈالی ہوئی تھی پکانو عرفہ تو وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے انہیں چادروں کے اندر ہی اندر وہ اشارہ شریف و نلاسد اور اس کے اندر اس ان چادروں میں وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے کہاں تک اشارہ کیا تھا میں شریک نے علاسد لی اپنے سینے کی طرف تو یہ کیا ہے شریک شاہتے ہیں حضر کے جیسے آپ نے اخبار شریک کو نانا حاصل میں لئی بنانا بھی تو کہاں تک آپ سینے تک ہاتھوں کو اٹھا لیتے تھے اب یہ روایت یہاں پر مکمل نہیں تو اخبار ابا حجر مام صحابی تبصرہ کرتے ہیں وائےل ابن حضر نے حضر نے خبر دی کہ حجی جمی روایت میں حاضر یہ بلی کہ, کہ ان کا ہاتھوں کو اٹھانا جو اپنے کندھوں تک تھا انما نہ یہ تھا کہ آسان اس ہوتے تھے کپڑوں میں ہوتے تھے وہ اخبار اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ ہاتھوں کو اٹھاتے تھے کہ کہاں تک جب ان کے ہاتھوں میں نہ ہوتے تھے تو کہاں تک اپنے کانوں کے برابر تک کام کہتے ہیں کہ ہم نے عمل کیا روایت رکل رہا ان کی روایت مکمل طور پر بس اب ہم نے تفصیل بیان بھی کی, کی کہ تو کہتے ہم نے جو کو اٹھانا کیا ہو ممکن ہو ماحول طاقت رکھی جائے تو لہٰذا جب ہاتھ کپڑوں میں ہو تو جہاں تک اٹھایا جا سکے وہاں تک اٹھایا جائے وہاں اور وہ کانتا اور جب ہاتیا ہوں, ہوں, ہوں یعنی کپڑوں کے اندر نہ ہو رفا ہو تو نہیں وقت ہم ہاتھوں کو گے کہاں جیسے کہ اللہ نے ایسا کی ارے بات سمجھ آئی؟ اب اس سے پہلے حضرت محمد کی حتیث گزری تھی جو آپ نے پڑھی ہے کہ جس میں تذکرہ ہے کہ ہاتھ کا ہاتھ اٹھایا اس کو ہم محمول کریں گے کس پر سردی کے زمانے پر اور جو بائد حضرت یہ والی روایت ہے اس کو ہم محمول کریں گے کس پر جہاں پر انہوں نے تذکرہ کیا ریپیری والی روایت میں جہاں پر کیا کیا ہے حجر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او تو اس روایت کو ہم محمول کریں گے کہاں پر اس زمانے پر کہ جو سردی کا زمانہ نہیں تھا تو گویا کہ جو سردی کا زمانہ ہے جہاں تک کاندوں کا اٹھانے کا تذکرہ تو ہم اس کو محمول کریں گے سردی کے زمانے تک تو اس میں ہاتھوں کو کم اٹھایا گیا ٹھیک اور جہاں پر یہ تذکرہ ہے کہ ہاتھوں کو کاندوں تک اٹھایا گیا ٹھیک تو اس وقت ہم یہ قابل کریں گے اور اس پر محمول کریں گے کہ جو سردی کا زمانہ نہیں تھا اب دیکھیے جو حضرت عبداللہ اب ابن عمر کی جو روایت ہے اور اس کے مشابل اتنی بھی روایت ہے کہ جس میں رفع یدین یعنی ہاتھوں پھٹانا کاندھوں تک بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت یہ جائز نہیں ہوگا اس وقت یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ ہاتھ کیا تھے ظاہر تھے ٹھیک ہے اس وقت ہم ہاں یہ نہیں کہیں گے یہ کہنا جائز نہیں ہوگا تو کہنا تافِ سیاہ اگر ہم یہ جائز سوائے اس کے انت کونا کا نتاپسی وہ تھے کپڑوں میں اگر ہم ایسا قرار نہ دیں کہ وہ کپڑوں میں تھے تو پھر کیا ہوگا ضالے کا مخالف پنل ماراجن اگر ہم اس وقت یہ تعبیر نہیں کریں گے کہ اس وقت ہاتھ کا ہاتھے کپڑوں میں تھے تو اس وقت کیا ہوگا سا حرض آئے گا کس کے ساتھ عبد اللہ عمر کی روایت کے, وائل ابن حجر کی روایت کے ساتھ کانوں تک اٹھانا ہے عبداللہ عمر کہہ رہے ہیں کہ شانوں تک اٹھانا ہے تو اب کیا ہوگا فیقون کا مخالف حاضر اس وقت سے یہ مخالف ہوگا فی الحت دونوں حدیثیں کیا ہو جائیں نہ ملو گمافاق لیکن ہم ان دونوں حدیثوں کو محمول کریں گے اتفاق ہے تو ہم اس وقت یہ جی کہیں گے اس حدیث کو کس ماہ محمول کریں گے کہ کانا من رسول اللہ کا کان احمد فی وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن اس وقت کے جب آپ کے ہاتھ کپڑے میں تھے یعنی چادر کے نیچے تھے ایسا کیا ہے غیر سردی کا زمانہ وہ نہیں تھا سردی کے زمانے کے علاوہ پالی علا جو اپنے کو اپنے کو ہے کان تک؟ کان تک؟ خلاصہ یہاں تک یہ محمول ہے کس پر گرمی کے زمانے، سردی کے, کے علاوہ کس پر محمول ہے سردی کے زمانے تک پھر بالخوال بھی یاد یہ کہنا کیا ہوگا زیادہ درست ہوگا درست نہ ہو اس کے علاوہ آپ نے سب سے پہلی حدیث پڑی حضرت وغیرہ حضرات کی کیا ہے؟ روایات میں سب سے پہلی حدیث یہ روایت آپ نے علی طالب سے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ فی یہ کیا ہے غلطی ہے تو غلطی کیا ہے لیکن اتنی بار یہاں سمجھ لیجیے یہ کہ علی ابن ابن ابی طالب علی جو روایت ہے اس کے اندر ایک شخص ہے جو عبد الرحمان ابنت ابن کے اندر آ رہے ہیں آپ دیکھیے ذرا روایت کو جا کر باپ دوسری حدیث ہے اس جہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے کیا آپ کو معلوم ہوا اس باپ کی حدیث نمبر دو ہے ٹھیک ہے جی عبدالرحمانبی حبی جناب حضرت رضی اللہ عنہ ہیں حدیث کے تو اس طرح کے اندر ایک شخص آ رہے ہیں عبدالرحمان یہ جو شخص ہیں عبد عبدالرحمٰن المنبی جناب جو ہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں جو آ رہے ہیں تو یہ کیا ہے ذرعی راوی ہیں یہ کیا ہے ذرعی خرابی ہیں لہذا اس وجہ سے اس حدیث کو نمل نہ نہیں ہوگا مزید تفصیل اس کے حوالے سے آپ کے مستقل باب کے اندر آرہی رہی ہے ہم اس کو بیان تعالیٰ اب خلاصہ کیا نکلا میرے باپ کا با خلاصہ کیا ہے پہلے یہ تھا کہ روایت سے اٹھانا ہے کوئی تحقیق نہیں ہے. نمبر دو یہ تھا کہ شفافی وغیرہ حضرات مالکیا اور حنابلہ کے بھی باعت باعت حضرات جن کا کہنا تھا کہ ہاتھوں کو اٹھانا ہے شانوں تک کندھوں تک اور اس کے بعد ان کی بھی روایت گزری اس کے بعد احناط کا مسلب جس نے کہا کہ ہاتھوں کو اٹھانا ہے کہاں تک کہاں تک پھر تضاد روایتوں کے طریقے سے ختم کیا کہ جو شانوں تک اٹھانا ہے کانوں تک وہ کیا ہے سردی کے زمانے پر معمول ہے اور جو عام ہے وہ کانوں تک جو اٹھانا ہے وہ کیا کرتے ہیں جو آخر میں جو تفصیل بیان کی ہے سردی اور کے زمانے کی وہ حال اللہ حاضر وفی غیر فی غیر انہوں نے, نے, حضر نے جو کیا ہے تشریح بیان کی ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فی حال دمانے میں وفی وفی غیر حال بردے حنیف ابھی یوسف و محمد راہ محمد اللہ تعالی جی ہاں بالکل امام کہاوی یہاں پر امام یعنی احناف بھی ہی میں سے اور احناف یہی بنا یعنی ہاتھوں کو اٹھانا کہاں تک ہے کانوں تک ہی اٹھانا ہے باقی جو سادت ہے ہم اس میں قابل کریں گے باقی جو یہ ہے کہ کانوں تک اٹھانا بھی اس میں قابل کریں گے کہ وہ ضرورت کی بخر تھا ورنہ ایسا ہے نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات میں نے آپ کو کہا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ کہاں تک تک اٹھایا جائے کانوں تک اٹھایا جائے وآهن جعوانا الحمد لله رب العالمين شف. شف.